اور رب تعالٰی رب في وسيل اخلاق وسلم تعالی و تعالی و و و رسول اللہ محبوبہ بن عالمی تمام دونا تعریف و توصیف لا جلاشت کریم کی ذات پاک کے لیے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 مائے کے رقابے ہماناں فخیر ہوئے جنہاں والی اکم مقام سیاہ لا مقام سید انسجاں سرور لا دارفان نیر تاباں سر نشین مہبشاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تطمہ دوراں سر خیل زہر جمالاں جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تقبیم عالم فخر آدم و بنی باعین فخرا راحا صاحب معصوم آمینا احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں محبتوں اور عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد بادشق الحترام زبی الحتشام برادران السلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سورہ بنی سعید سے کچھ الفاظ آپ کے سامنے تلاوت کیے ہیں جن میں والدین کے حقوق سے متعلق حکم صادر ہوا ارشاد فرمایا واقعہ ربو کا اللہ تابود اللہ عیا بل والدین <احساناً> رب نے حکم کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ اس نے سل کرو اللہ کی عبادت اس کا حق ہے اور اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے سب سے بڑا گناہ شرک ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی پرستش کی جائے اللہ تعالیٰ جل شاہ ہو کے حق کے متصل بعد والدین کے حق کو بیان کیا گیا حضرت امام فخر الدین رازی تفسیر قبیض میں لکھتے ہیں کہ انسان کے وجود کا سبب حقیقی ذات ظاہری والدین ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ کے کے حق کے بعد والدین کے حق کا تذکرہ ارشاد فرمایا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا ایک شخص نے عرض کی کہ حضور سب سے زیادہ میرے احسانات کا حقدار کون ہیں میں کس سے دیکھی کروں کالا اما کا فمایا تیری ماں کالا من پھر کون کالا کا فمایا کا تیری ماں کالا سمامن از کی کالا کا فمایا تیری ماں کالا سمامان کالا ابا کا تیرا باپ پھر اس کے بعد جو قریبی ہے پھر اس کے بعد جو قریبی ہے تو والدہ کے تین حق بیان کیے اور باپ کا ایک حق بیان کیا اس کی وجہ مفسرین یہ بیان فرمائی ہے کہ ماں اولاد کے لیے تین تکلیفوں سے گزرتی ہے حیام حمل کی تکلیف ایندھن ولادت وہ تکلیف اور پھر تربیت کی تکلیف اور والدین تیسری تربیت کی تکلیف باپ برداشت کرتا ہے اس تین حق ماں کے بیان کیے اور چوتھا حق جو ہے وہ باپ کا بیان کیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ذہن نشین رہے ماں کی خدمت میں بیٹا باپ سے اولیت دے. کوئی چیز باہر سے لے کر آئے تو پہلے ماں کو پیش کرے پھر باپ کو ترجیح یعنی اگر دو باتوں میں اختلاف پیدا ہو گیا ماں کہتی ہے یہ کہو بیٹا کہتا ہے باپ کہتا ہے یہ کہو بیٹا کونس کے حضیت میں مبتلا کیا کرے ان میں سے ایک کی بات کو ماننا ہوگا دونوں کی باتوں کو ماننا ممکن نہیں کیونکہ بات کا تو اب وہ کیا کرے ماں کی بات مانے یا باپ کی بات مانے اور ان میں سے ایک تو ماننا ہے بھی ضروری اس وقت اللہ با نے کہا کہ اس وقت باپ کی بات کو ترجیح دے چونکہ الرجالو کب بولنا السا گر کا حاکم باپ ہے ماں نہیں تو حکم میں باپ کو ترجیح دے خدمت میں ماں کو ترجیح دے ویسے ماں باپ کو چاہیے کہ اولاد کو ایسی مشقت میں نہ ڈالیں کہ وہ مصیبت میں پھنس جائیں میں ایک مفصر کا کال کر رہا تھا وہ کہتے ہیں چالیس سال گزر گئے ہیں. میں نے اپنی اولاد کو کبھی کوئی حکم نہیں دیا اس ڈر سے کہ کہیں وہ میرے حکم کی نافرمانی کر کے اللہ کی رحمتوں سے محروم نہ ہو سکے چونکہ والدین کی رضا میں اللہ کی رضا ہے. حضور نے شاہ فرمایا رضا, رضا اللہ, فی رضا الوالدین و سخط, اللہ فی سخط الوالدین اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے جس پہ والدین راضی ہو گئے سمجھ لو خدا اس پہ راضی ہو گیا اور جس پہ والدین راضی نہیں ہیں چاہے وہ جتنے مرضی لمبے سجدے کرتا رہے اس کا رب ارش کا رحمان اس پہ راضی نہیں ہو سکتا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا اللہ بے اکبر القبائر لوگوں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دے دو سیاب نرس کی کیوں نہیں رسول اللہ آپ ارشاد کریں فرمایا بلا و اکوک الدین کالا شہادہ ایک اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا اور دوسرا کسی انسان کو قتل کرنا تیسرا والدین کی نافرمانی کرنا اور حضور اس موقع پہ ٹیک لگائے بیٹھے تھے ٹیک چھوڑ کے آگے ہو گئے سا متا کیا آگے ہو گئے اور حضور نے تین مرتبہ کہا اور پھر فرمایا اور جھوٹی گواہی دینا اور جھوٹی شہادت دینا تو یہ وہ ہیں جو بڑے بڑے گنا ہیں میں نے ایک روایت میں پڑھا ہے حضور نے ارشاد فرمایا جنت کی خوشبو ایک ہزار سال کی مسافت سے آنا شروع ہو جائے گی جب لوگ جنت میں جائیں گے تو ایک ہزار سال کی مسافت دوری ہوں گے کہ جنت کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی لیکن چار اشخاص ہیں جو جنت کی خوشبو نہیں پا سکیں گے وہ کون کون سے ہیں ایک کاتے و رحم جو رشتے داریاں توڑتا ہے کبھی اس سے لڑائی کبھی اس سے لڑائی کبھی اس سے لڑائی, اس سے لڑائی۔ حالانکہ حکم ہے سل من قاتا آکا وات من ہارا کا جو تجھ سے تعلق توڑے تو اس سے تعلق جوڑ جو تجھے محروم رکھے تو اس کی جھولیاں بھر دے تو جو رشتے داریوں کو توڑتا ہے مقدس رشتوں کو پمال کرتا ہے بلکہ والدین کے حوالے سے یہ بات بھی سن لیں بعض والدہ اپنی بہن سے ناراض ہو جاتی ہے باپ اپنے بھائیوں سے ناراض ہو جاتا ہے تو اولاد کو کہتا ہے کہ نہ ملنا اپنے جو ہے وہ چچا تائے سے نہ ملنا ماں کہتی ہے کہ اپنی خالہ سے نہ ملنا تو اب کیا حکم ہے ملیں کہ نہ ملیں تو ماں نے اس پہ گفتگو فرمائی ہے کہ قطع رحمی حرام ہے اور ماں قطع رحمی کا حکم دے رہی ہے کہتی ہے اور بندہ سوچتا ہے بچہ سوچتا ہے کہ میری خالہ تو میری ماں کے پیچھے میرے چچا میرے تائے تو میرے باپ کے پیچھے ہیں جب باپ نہیں ملتا تو میرے کیا لگتے ہیں جب जब मां नहीं मिलती اللہ ماموں میرے کیا لگتے ہیں؟ تو وہ तो کے मां के पीछे کے के لگ کر ان عظیم رشتوں کو چھوڑ دیتا ہے جبکہ لا طاعت الطاعت المخلوق في معصیت الخالق خالق کی معصیت میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہوگی تو جو یہ چیزیں ہیں قطعی رحمی نہیں کی جائے گی علماء نے یہاں طریقہ یہ بیان کیا ہے والدین سے چوری ملے تاکہ ان کا بھی دل نہ دکھے لیکن ان سے تعلق نہ توڑے چونکہ قطع رحمی کے زمرے میں نہ آئے تو چار اشخاص ہیں قیامت کے دن جو جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے ان میں سے قطع رحمی کرنے والا دوسرا بوڑھا زانی اور تیسرا تکبر کی وجہ سے ٹخنوں سے نیچے شلوار لٹکانے والا اور چوتھا والدین کی نافرمانی کرنے والا حضور فرمایا یہ چار اشخاص ایسے ہیں کہ جو جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے اور ایک اور چار شخواص کی کہانی سنو حضور نے ارشاد فرمایا اے عمر اگر مجھے لوگوں کے سست ہو جانے کا ڈر نہ ہو تو میں تمہیں یہ بات کہوں کہ اس خبر کو جا کے گلی بازاروں میں بتا دو اور چار اشخاص کی جنت کی گواہی دے دو کہ انہیں جنت میں جانے سے کوئی شہ نہیں روک سکتی عرض کی حضور کون کون فرمایا ایک وہ عورت جس نے اپنی ساری محبتیں اپنے خامد پہ نچھاور کر دی اور وہ اس حال میں مری کہ اس کا خامد اس پہ راضی تھا جنت میں جانے سے اس کو کوئی شہ نہیں روک سکتی اور دوسرا وہ شخص جس کے بچے زیادہ ہیں ذرائع آمدنی تھوڑے ہیں لیکن اس نے اپنے بچوں کے پیٹ میں حرام کا لکما نہیں جانے دیا محنت کرتا رہا اوور ٹائم لگاتا رہا مزدوری کرتا رہا اور اپنے بیٹوں کے لیے رزق حلال کی تلاش میں رہا وہ بوڑھی کمر پہ بوریاں اٹھا اٹھا کے کام کرتا تھا اور اپنی کثیر اولاد کی پرورش کے لیے اس نے محنت بلی کی اور ان کو حرام کا نہیں کھلایا فرمایا قیامت کے دن اس کو بھی جنت میں جانے سے کوئی شہ رکاوٹ نہیں پیدا کر سکتی اور تیسرا حضور نے فرمایا وہ شخص کے جو اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرے اور اس کے والدین اس پہ خوش ہوں اس پہ راضی ہو جائیں اور چوتھا وہ شخص کہ جس نے ایسی سچی توبہ کی کہ گناہوں کی طرف پلٹنا اس کے لیے اتنا مشکل تھا جس طرح جانور کے تھن سے نکلا ہوا دودھ واپس نہیں جا سکتا وہ گناہوں کی دنیا میں دوبارہ نہیں جا سکتا تو یہ چار شخص ایسے ہیں عمر اگر اس بات کا ڈر نہ ہو کہ لوگ سست پڑ جائیں گے تو ان چار شخص کے بارے میں شہادت دے دو کہ یہ دنیا پہ چلتے پھرتے جنتی تو ماں باپ کی خدمت کرنے والا ماں باپ کو راضی رکھنے والا یقیناً اللہ کی نعمتوں کا حقدار ہے وہ بد ہیں بیٹے جو ماں باپ کو راضی نہیں رکھتے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے اس نے اجازت از نے جہاد طلب کیا حضور میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں مجھے اجازت مرحمت فرمائے حضور نے فرمایا آہ والدہ کا کیا تیرے والدین زندہ ہیں کالا نام ارز کی ہاں حضور میرے والدین زندہ ہیں کالا ان کی خدمت کر یہی تیرا جہاد ہے ماں باپ کو بلکتا گری ہوئی ہے اور بیٹا تبلیغی گشت پہ چلا جائے باپ تڑپ رہا ہے اور بیٹا پیر کی چوکھٹ پہ جھاڑو دیتا پھرے اللہ راضی نہیں ہوگا میں سچ کہتا ہوں اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخش کہ میں زہر حل حل کو کبھی کہہ نہ سکا کندھ بات وہی کہتا ہوں سمجھتا ہوں جسے حق نئے ابلائی مسجد ہوں نئے تہذیب کا فرزند محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا پیر کون ہو سکتا ہے لیکن حضرت وہ ویسے کرنی نہیں آ رہے آقا کریم اپنے بٹن کھولتے ہیں اور کرن کی طرف یمن کی طرف رخ کر کے لمبی سانسیں لیتے ہیں اور کہا میں رحمان کی خوشبو پا رہا ہوں ایک دن صحابہ نے پوچھا بندہ نواز جس کے لیے تڑپتے ہو جس کی ٹھنڈی ہوائیں آپ کو آ رہی ہیں وہ آپ کا بڑا پیار کرنے والا ہے کہاں کہا میرے سے بڑی محبت کرتا ہے تو کہا پھر اتنی محبت کرتا ہے تو یمن تو دور نہیں ہے بلال حبش سے آ گیا سلمان فارس سے آ گیا روم سے آ گیا اور وہ یہاں یمن سے نہیں آ سکا فرمایا اس کی بوڑھی اور نابینا ماں ہے جس کی خدمت اس کو نہیں آنے دیتی اللہ اکبر اب حضرت اویس او کرنی نہیں آئے لیکن خیر البین کہلائے آئے نہیں حضور ان کی یاد میں تڑپ رہے اللہ بلکہ حضور نے فرمایا کہ کوئی جائے اویس او بے نام کو ملے اور جب ملے تو بخش کی بخشش کی دعا کرے جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اس سے ثابت ہوا اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں میں نے ایک روایت میں پڑھا ہے کہ جو آدمی روزانہ اپنے باپ کے لیے دعا کرے والدین زندہ ہوں تب بھی والدین فوت ہو گئے ہوں تب یہ عادت بنا لے روزانہ ماں باپ کے لیے دعا کرے ساری زندگی اس کے رزق میں بے برکتی نہیں آئے گی اللہ اس کو رزق کی فراوانی عطا کر دے گا اور جو والدین کے لیے دعا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے محروم ہو جاتا ہے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جب بھی ہاتھ اٹھاتے تھے تو یہ دعا کرتے تھے اللہ ماہ فر ابھی ہو رہا تھا والے امی والے منستم اللہ ابو حریرا کو بخش دے حضرت ابو حریرہ کی ماں کو بخش دے اور قیامت تک جو ہم دونوں کے لیے بخشش کی دعا کرے اس کو بھی بخش دے حضرت امام محمد بن سرین ایک بزرگ ہوئے تابی جب بھی دعا کرتے تھے یہ دعا ضرور کرتے تھے اللہ ابو حریرہ کی بخشش کر دے کسی نے کہا کہ تمہیں ابو حریرہ دی اللہ تعالیٰ نے ان کی ماں سے بڑی ہمدردی ہے کہا ان سے جو ہمدردی ہونی ہے وہ تو ہونی ہے انہوں نے کہا وہ اللہ ابو حریرہ اور ان کی ماں کو بخش دے جو ان کے لیے دعا کرے اس کو بھی بخش دے تو میں دعا کر کے اپنی بخشش پکی کر رہا ہوں تو والدین کے لیے دعا کرنا اللہ کی رحمت کو دعوت دینا ہے تو فرمایا کہ جاؤ اویس او بن عمر کو جانا اور جا کے اس کو میری امت کے لیے دعا کا کہنا حضرت سیدنا عمر فاروق حضرت علی المرتضیٰ گئے جا کے ڈھونڈا تلاش کیا اویس او بن عمر ملے حضور کا سلام کہا بس پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے خواب بتاؤ میرے رسول کے لبوں پہ میرا نام کیسے آیا تھا حضور میرا جب تزا کرتے تھے کیسے کرتے تھے یہ درد دیکھا تو بولے کہ کیا آپ اتنی محبت رکھتے ہیں تو پھر ملنے کیوں نہیں آئے حضور کو اتنا جو پیار رکھتے ہیں تو زیارت کرنے کیوں نہیں آئے تو حضرت کرنی نے بات رخ کو بدلا کہ تم نے میرے رسول کو دیکھا تم نے میرے رسول کی زیارت کی ہے کہا ہاں ہم تو صبح و شام وہاں رہے ہیں کہا پھر بتاؤ حضور کے یہ ابرو جڑے ہوئے تھے یا کھلے ہوئے تھے اب دونوں حیران ہو گئے کہا تم نے تو دیکھا میں نے تو دیکھا نہیں تم بتاؤ نہ پھر میں تو گیا نہیں مجھے کہتے ہو گیا نہیں تم بتاؤ حضور کے ابرو جڑے ہوئے تھے یا کھلے ہوئے تھے حیران ہیں کہا حضور آپ ہی بتلائیے کہا کوئی دور سے دیکھتا تو جڑے ہوئے آتے قریب آ کے دیکھتا تو کھلے ہوئے نظر آتے یہ وہ ہے جو ماں کی خدمت کرتا رہا اور حضور کے دربار میں حاضر نہیں ہو سکا لکھ حاضری تھی وہ جہاں بھی تھا وہ نبی کے قرب میں تھا تو اس لیے ماں باپ کی خدمت اتنا بڑا وظیفہ ہے حضرت با یزید بستانی کہتے ہیں میں نے حق معافی اپنی ماں سے کہ ماں تیرے حق ادا کروں یا اللہ کے حق ادا کروں تو مجھے اپنے حق معاف کر دے میں اللہ سے اپنے حق معاف کروا لیتا ہوں اپنی اللہ کو راضی کر لیتا ہوں جنگلوں میں گھومتے رہے بارہ سال بیت گئے ایک دن دوبارہ آئے بستا کی سمت سے گزرے خیال آیا چلو ماں کو سلام کر جاؤں تحجت کا وقت تھا رات کا وقت تھا دروازے پہ کھڑے رہ کہ میری ماں سوئی ہوگی میں نے کبھی کوئی خدمت نہیں کی ماں کی تو اب اٹھا کے تکلیف کیوں دوں ساری رات کھڑے رہے جب تحجد کا ماں وقت گزرا تو نالی سے پانی آیا سمجھ گئے کہ میری ماں تحجد کے لیے اٹھی ہے دروازے کے قریب ہو گئے تو ماں نے ہاتھ اٹھا لیے کہ اللہ میرا بیٹا بھا یزید تیری طلب میں نکلا ہوا ہے میں نے اسے اپنے حق معاف کر دیے تو اس کو اپنا وصال عطا کر دے حضرت با یزید دروازہ کھٹکھٹانے خٹ لگے اور ماں کے قدموں میں لپٹ گئے اور رو کے کہنے رہے جس رب کو میں جنگلوں میں تلاش کرتا ہوں وہ تو رب میری ماں کے پاس ہے۔ تو ماں دعاؤں میں اللہ کی رضا ہے ماں راضی ہو جائے تو سمجھ لو خدا راضی ہے۔ اللہ تعالی جل شان نے ارشاد فرمایا وقدر ربک الا تعبد الا اياه تیرے رب نے یہ طے کر دیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی پوجا نہیں کرو گے۔ وببالوالدین احسانا اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آؤ گے اما یب لو قلعہ اگر دو بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو پھر ان کے سامنے اف بھی نہیں کہنی اور نہ ان کو جھڑکنا ہے اور ان سے نرم لہجے میں بات کرنی ہے جب ماں باپ جوان ہوں بچوں کی ضروریات پوری کر رہے ہیں ان کے تعلیمی اخراجات اور ان کے معاشی سارے معاملات درست کر رہے ہوں تو اس وقت تو والدین کی بچے تعظیم کرتے ہی ہیں امتحان اس وقت شروع ہوتا ہے جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں اور چلنے پھر سخت بھی نہیں رہتی صرف سانس کی ایک لٹکی رہتی ہے اور جس طرح بچہ اپنے بدن سے مکھھی بھی نہیں اڑا سکتا تھا اب یہ حالت ماں باپ پر آ گئی اور بچے کی طرح مزاج چڑ چڑا ہو گیا زمانے کے حالات بدل گئے لیکن ماں کی پرانی ماں باپ کی وہ پرانی ربش ہے اسی انداز میں اسی ڈگر میں بات کرتا ہے یہ آزمائش کے دن ہے یہ امتحان کے دن ہے اب دیکھنا ہے والدین کس اس وقت تعظیم کون کرتا ہے فرمایا اما یب لو غنا اگر تیرے پاس وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں دونوں پہنچ جائیں یا تیری خوش قسمتی کہ دونوں میں سے ایک پہنچ جائیں یا دونوں پہنچ جائیں تو پھر ان کی تو نے تعظیم کرنی ہے کیا کیسے تعظیم کرنی ہے فلا تک الحما افن تو نے ان کو اف بھی نہیں کہنا حضرت امام فخر الدین راضی کے حوالے سے میں آج ہی صبح یا گزشتہ شب اف کی تشریحات دیکھ رہا تھا انہوں نے بارہ تیرہ اقوال بیان کیے ہیں لیکن دو قول فرماتے ہیں اف یہ ہے کہ انسان بدن کے اوپر جو شفاف رہتا ہو صاف رہتا ہو مٹی پڑ جائے ریت کا ذرہ پڑ جائے تو اس کو پھونک مار کے اس کو ہٹاتا ہے تو وہ پھونک سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کو عربی میں اف کہتے ہیں تو پھر اف ہر اس چیز کے لیے منقول ہو گیا جو ناپسندیدہ ہے ایک تو قول یہ ہے کہ والدین کے سامنے اس احتیاط سے رہو دوسری بات آپ فرماتے ہیں اف کا مفہوم یہ ہے کہ جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو بولو براس چارپائی پہ نکل جاتا ہے اور انسان ان کو اٹھا کے ان کی خدمت کرتا ہے صفائی کرتا ہے کپڑے بدلتا ہے انسان کی طبیعت میں جو فطری نفاست ہے اس کے تحت اس کو ماں باپ سے جو مکرو اور ناپسندیدہ بو آتی ہے اس سے وہ بچنا چاہتا ہے وہ نفرت ماں باپ سے نہیں ہوتی وہ نفرت اس بدبو سے ہوتی ہے جو ماں باپ کے بدن سے یا چارپائی سے یا کپڑوں سے اٹھ رہی ہے تو بندہ اپنے جو ہے وہ ناک پہ کپڑا رکھ لیتا ہے اس بدبو سے بچنے کے لیے تو اس کے مفہوم کو بیان کرتے ہوئے حضرت امام رازی کہتے ہیں کہ انسان کو اس بات سے بھی روکا گیا ہے کہ تو اپنے ناک پہ کپڑا رکھ کے اگر ان،, ان کو صفائی کر رہا ہوگا تو ماں باپ کے نازک دل پہ کہیں یہ بوجھ نہ آ جائے کہ میرا بیٹا مجھ سے نفرت کر رہا ہے اس لیے والدین کی تعظیم کا عالم یہ ہے کہ تو کھلے ناک سے ان کی خدمت کرے اور وہ بدبو سہتا رہے اور اپنے ناک کے اوپر کپڑا بھی نہ رکھے کہ تیرے ماں اور باپ کے دل کے اندر اتنا خلال اور ملال بھی پیدا نہ ہو یہ ہے اف کا زمرہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے ساری زندگی اپنی والدہ حضرت فاطمہ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھایا تھا ایک دن حضرت سیدہ فاطمہ نے فرمایا کہ بیٹا میرا جی چاہتا ہے کہ میرے ساتھ تم بیٹھ کے کھانا کھاؤ لیکن تم نے کبھی بھی میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھایا کیا وجہ ہے اس کی تو حضرت امام حسن فرمانے لگے عرض کرنے لگے امی میں اس ڈرس کے پاس بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتا کہ کہیں کسی لکمے کی طرف آپ کی نظر بھڑ جائے اور میں عدم آگہی کی وجہ سے اپنے ہاتھ کو اس لکمے کے پہ ڈال لوں اور نہ جان سکوں کہ اس لکمے کو اٹھانے کا ارادہ میری ماں کے دل میں پیدا ہو چکا ہے اور میں اللہ کی رحمتوں سے محروم ہو جاؤں اس ڈر سے میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھایا کرتا یعنی ماں باپ کی تعظیم کا عالم یہ ہے ارف تک نہ کہو حضرت سید عبد المسیب رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر تابعی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ والدین کے سامنے بیٹے کی حالت کیا ہونی چاہیے وہ فرماتے ہیں جس طرح بھاگا ہوا غلام پکڑا جائے اور اس کو پکڑ کے جو ہے وہ آقا کے سامنے پیش کر دیا جائے تو اس بھاگے ہوئے غلام کو پکڑ کے جب آقا کے سامنے پیش کر دیا جائے تو جو حالت اس غلام کی ہوتی ہے بیٹے کی حالت یہ ماں باپ کے سامنے ہونی چاہیے اب ان بیٹوں کو سوچنا چاہیے جو اپنے ماں باپ کو دکیا نوسی کا تانا دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں یہ اولڈ فیشن ہے انہیں کیا پتہ زمانہ کہاں چلا گیا ہے اور ان کے فیصلوں کو مسترد کرتے ہیں علماء نے اس بات کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ شریعت کے جو قطعی ضابطے ہیں ان ضابطوں اور ان قوانین کو اور ان معاملات میں تو والدین کی فرما برداری نہیں ہوگی اللہ کی اگر ہوتی ہو لیکن جو معاملے شک والے ہیں وہاں ماں باپ کے قول کو ترجیح دی جائے تو فرمایا ان کے سامنے اف بھی نہیں کہنی وہ کل لاہما کویما اور ان سے نرم لہجے میں بات کرنی ہے رحمہ اور ان سے بات اور ان کے لیے اپنے بازو بچھا لینے ہیں نرم دلی کی وجہ سے نرمی کی وجہ سے جب جانور زمین کی طرف رخ کرتا ہے اوپر سے نیچے کی طرف آتا ہے تو اپنے پروں کو سکیڑ لیتا ہے تو اس کے لیے یہ لفظ بولے جاتے ہیں تو اللہ تعالی جس طرح وہ جنور سے اپنے بازو سکیڑ لیتا ہے اور پھیلاتا نہیں ہے والدین کے سامنے تیری اکڑ تیرا عہدہ تیرا منصب تیری شانے تو بڑا اونچا ہے لوگ تجھے سلوٹ کرتے ہیں تیرے ہاتھ چومتے ہیں تجھے سلام کرتے ہیں اونچی کرسیوں پہ تو بیٹھتا ہے لیکن وہ سب وہاں چھوڑ دے اور ماں کے قدموں میں آجز بن کے بیٹھ جا باپ کے قدموں میں آجز بن کے بیٹھ جا وہاں اپنی اس کسی چیز کا لحاظ رکھ پرندہ اوپر کوڑے تو پر کھولے لیکن جب نیچے آئے تو پروں کو سمیٹ لے تیرا عہدہ تیرا منصب باہر رہے جب ماں باپ کے پاس آئے اس وقت تو مدب غلام کی صورت میں اپنے والدین کے سامنے کھڑا وکل ربر ہم ہوا اور اگلا حق یہ بیان فرمایا کہ اللہ کی بار گاہ کرا اللہ میری ماں پر بھی اور میرے اوپر رحم فرمایا انسان ماں باپ کے حق دے ہی نہیں سکتا حضور نے شر فرمایا کہ انسان ماں باپ کے حق نہیں ادا کر سکتا اللہ یہ کہ ان کو غلام پائے اور خرید کر آزاد کر دے اس کے علاوہ کوئی صورت ایسی نہیں ہے ایک شخص نے حضور کی خدمت میں حاضر ہو کے کی حضور میں اپنے والدین کی بڑی خدمت کی ہے اس کو امام حکی نے لکھا ہے اور جو جن مراحل سے میں گزرتا رہا ہوں ان مراحل سے میرے ماں باپ گزرے ہیں اور میں نے ان کی خود خدمت کی ہے آج بیٹے بیویوں پہ کام چھوڑ دیتے ہیں کہ بیوی خدمت کرے گی احسان دانش کہتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو ہاتھ نہیں لگانے دیا میں نے کہا میرے ماں باپ ہے یہ خدمت اور کوئی حاصل کیوں کرے یہ تو میں حاصل کروں گا تو ساری خدمت میں نے خود کی جس طرح انہوں نے نوالے توڑ توڑ کے میرے منہ میں ڈالے میں نے بھی حضور ایسے کیا جس طرح میرے لیے میری ماں رات جاگتی رہی میں بھی اپنی ماں کے لیے جاگتا رہا جن جن مراحل سے میرے لیے وہ گزرے تھے اتف میرے حالات میرے ماں باپ کے حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ میں نے اسی طرح اپنے ماں باپ کی پرورش کی ہے اور اپنے ماں باپ کی جو ہے وہ میں نے خدمت کی ہے تو کیا میں نے اپنی اپنی ماں کا اپنے باپ کا حق ادا کر دیا ہے تو حضور نے ارشاد فرمایا نے ایسے ہی خدمت کی ہوگی لیکن جب تیری خدمت تیری ماں کرتی تھی تو ساتھ ساتھ تیری زندگی کی دعائیں مانگتی تھی اور جب باپ بوڑھا ہو گیا تھا ماں بوڑھی ہو گئی تھی آزاد شل ہو گئے تھے فالج میں مبتلا تھے تو ان کے لیے زندگی کی دعائیں تو نہیں مانگتا تھا تو تو یہ کہتا تھا لائنے پردہ دے دے تیری ماں نے تو کبھی تیرے لیے پردہ نہیں مانگا تھا بیٹا لولا ہو بیٹا لنگڑا ہو میں کبھی نہیں کہتی بیٹے کو ڈاکٹر جواب دے ماں کبھی نہیں کہتی کہ میرے بیٹے کو اللہ پردہ دے دے ماں یہی کہتی ہے ماں مجھے لے لے میرے بیٹے کو زندگی دے دے میں سب کچھ بیچ دیتی ہوں اپنا زیور بیچ دیتی ہوں میرے بیٹے کی صحت بچ جائے میرے زند بیٹے کی زندگی بچ جائے ماں کی موجودگی میں کوئی کہہ بھی نہیں سکتا باپ کے لیے تو کہہ دے ماں کے لیے تو کہہ دے بڑی تکلیف ہے تیرے باپ کو بڑی تکلیف ہے تیری ماں کو اللہ کرے اب پردہ یتا کر دے خود نہیں کہتا تو کسی سے یہ سن سکتا لیکن ماں سن سکتی ہے کوئی کہے اللہ تیرے بیٹے کو پردہ دے دے تو فرمایا جب وہ تیری خدمت کرتے تھے تو وہ تیری زندگی کی دعائیں مانگتے تھے اور جب تُو خدمت کرتا تھا تیرے دل میں ان کے پردے کی آرزو تھی فرمایا تو جتنی مرضی خدمت کی ہے ماں کی خدمت کا بدل کیسے ہو سکتا ہے تو ماں باپ کی خدمت انسان کر ہی نہیں سکتا تو پھر کیا کرے عرض کر اللہ میں تو خدمت نہیں کر سکتا تو ان کے اوپر رحم فرما دے ماں باپ کے لیے دعا کرے علماء نے یہاں بےحد فرمایا ماں کافی ہو تو پھر بھی دعا کرے باپ کافر ہو تو پھر بھی دعا کرے مومن ہو تو پھر بھی دعا کرے گنا ہو پھر بھی دعا کرے نیکوکار ہو پھر بھی دعا کرے دعا نہ چھوڑے حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری ماں کافی تھی اور میں حضور کا غلام اور ماں ہر وقت اپنی دھن میں اور میں اپنی دھن میں ہوں حضرت ابو حرارت کے بھائی کوئی نہیں ہے باپ فوت ہو گئے ہیں بہن کوئی نہیں ہے ابھی شادی بھی نہیں ہوئی دنیا پہ رشتے ہی کوئی نہیں سوائے ماں کے گھر آتے ہیں تو ماں سے بات کرنی ہوتی ہے جو سن کے آتے ہیں ماں سے وہ دکھ پھولنا ہوتا ہے بات کرنی ہوتی ہے حضور کی باتیں سنانی ہوتی ہیں لیکن ماں ہے اتفاق سے کافرہ ہے حضور کی بات وہ سننا گوارہ نہیں کرتی حضرت عبور عرا کو اور بات آتی کوئی نہیں وہ تو کرتے ہی حضور کی باتیں ایک دن حضور کی بات چھڑی ماں کی زبان سے کوئی جملہ ایسا نکلا جو سخت تھا گوارا نہ ہوا چھوڑ دیا گھر کو ماں تیری عظمت کو سلام لیکن رسول اللہ کے مقابلے میں تیری کوئی شان نہیں ہے گھر سے نکلے لیکن نکلے تو پاؤں ڈگمگا رہے تھے کہ دنیا پہ ایک ہی رشتہ تھا وہ بھی جاتا رہا چند قدم چلے تو دل میں خیال آیا سارے دکھوں کا جو مداوع کرتا ہے مس آکا کی بارگاہ میں یہ دکھڑا کیوں نہ بیان کر دو دریائے احمد جوش میں تھا وہ دلوں کی حالتیں بوجھ لینے والے آکا نے پوچھا ابو ہریرا کیا ہے ارز کی حضور میری ماں کی ہدایت کے لیے دعا کر دو یہ کہاں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے حضور نے فوراً ہاتھ اٹھا دیئے اور مسلم کے لفظ اللہ مہدے ام ماں بھی ہو را رہ تھا اللہ ابو کی ماں کو ہدایت عطا کر بس یہ بات سنی حضرت ابو حیرا کا چہرہ لٹھا اپنے گھر کو دوڑ لگا دی کوئی رستے میں ملا کہا ابو حیرارا اتنی تیز تو تم کبھی نہیں دوڑتے تھے آج کیا ہوا اتنی تیز تیز کیوں دوڑ رہے ہو کہا آج ہی تو دیکھنا چاہتا ہوں کہ گھر پہلے میں پہنچتا ہوں یا میرے آقا کی دعا پہلے پہنچتی ہے حضرت ابو حیرارہ فرماتے جب میں گھر پہنچا تو دروازہ بند تھا میں نے دستک دی اندر سے آواز آئی بیٹا ٹھہرو میں آتی ہوں کہا اس لہجے کو جان گیا محمد کی بولی بول رہی ہے کہا تھوڑی دیر کے بعد میری ماں آئی تازہ غسل کی وجہ سے اس کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے اور میری ماں زنجیر کھول رہی تھی اس کے لبوں پہ شہادت کا کلمہ جاری تھا تو والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں والدین کی بخشش کی دعا کرتے رہیں والدین جب دنیا پہ ہوتے ہیں تو اللہ کی رحمت کا گھنا سایا ہوتے ہیں لیکن جب دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کی قبر سے بھی فیض ملتا ہے اور سکون اور تمانیت ملتی ہے والدین فوت ہو جائیں تو ان کے حق ختم نہیں ہو جاتے بلکہ حدیث میں آتا ہے چار حق ایسے ہیں والدین کے جو مرنے کے بعد بھی اولاد کے ذمہ باقی رہتے ہیں اصلاحات ان کے اوپر نماز جنازہ پڑی جائے دوسرا حق الخار رحم ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہی جائے مسلسل دعا کی جائے بخشش کی ان کے لیے اور ایک روایت میں میں نے پڑھا ہے، اگر کوئی بندہ اس کے والدین حالت ناراضگی میں فوت ہو گئے والدین ناراض تھے موقع نہ مل سکا منانے کا اور والدین فوت ہو گئے تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ کسرت کے ساتھ ایک تو اپنی خالہ کے ساتھ ماں اگر فوت ہوئی اگر باپ ہوئی ہے تو باپ کے بھائیوں کے ساتھ اس نے سلوک کرے باپ خوش ہوگا دوسرا کسرت کے ساتھ اپنے والد کے لیے استغفار والدہ کے لیے استغفار کرتا رہے جب کثرت سے استغفار ہوتا رہے گا کہ والدین راضی ہوں گے اللہ اس کے گناہ کو معاف فرما دے گا دوسرا حق والدین کا یہ ہے استفار لاہون ان کے لیے بخشش کی دعا کی جائے حدیث میں آتے ہیں تیسرا حق بے اسد ماں کی سہیلیوں بہنوں اور رشتہ داروں کے ساتھ اور باپ کے دوستوں بھائیوں اور رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے اور چوتھا حق انجاز وعدوں کو پورا کرنا یعنی ماں نے یا باپ نے جو وعدے کیے ہوئے تھے مسجد سے کو وعدہ تھا مدرسے سے وعدہ تھا کسی فلاحی تنظیم سے وعدہ تھا کسی غریب سے ایانت کا وعدہ تھا یا ان سے ان کی ان کا معمول تھا ایانت کرنے کا تو جو ان کے معمولات ہیں اچھائی کے ان کو جاری رکھا جائے اور اس سلسلے کو باقی رکھا جائے تو یہ چار حق ایسے ہیں جو والدین کے مرنے کے بعد بھی اولاد کے ذمے باقی رہتے ہیں والدین اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جب یہ سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کتنا گھنا سایہ تھا صاحب جن کے والدین زندہ ہیں وہ ان کی زندگی کو غنیمت سمجھے اور جن کے والدین کا گنا سایہ ان کے سر سے اٹھ گیا ہے وہ ان کے لیے استغفار اور کثرت دعا سے ان کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ نے والدین کی رضا میں ہی اپنی رضا کو چھپا کے رکھا ہوا ہے اور یہ والدین اتنا بڑا سرمایہ ہے میں آپ حیثیت کیا رکھتے ہیں خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدین کی آرزو کی ہے حدیث میں آتا ہے امام سیوتی نے اس کو الحابل الفتاوا میں لکھا ہے امام ہی نے بھی اس کو کنزول میں لکھا ہے ایک دن حضور نماز شاہ پڑھانے آئے نماز شاہ پڑھانے کے لیے مسلح پہ کھڑے ہوئے تا حد نظر سے تھے حضور کو دیکھ کر ادب سے کھڑے ہو گئے بس آنکھیں چھلکنے لگی پھر حضور نے روتے روتے کہا لو اد رکھ والے دیا او آشاہج ما میرے ماں باپ زندہ ہوتے یا ان میں سے کوئی ایک ہی زندہ ہوتا انسان نے دکھوں کی زندگی گزاری ہو بعد میں اللہ خوشحالیاں دے دے تو انسان آرزو کرتا ہے کہ کاش آج میرے ماں باپ زندہ ہوتے میرے دکھوں بڑا دور دیکھا تھا آج سر پہ علم کی سجی ہوئی دستار بھی دیکھتے میری غربت دیکھی تھی دولت کی ریل پیل بھی دیکھتے میرے گھر میں پریشانیاں دیکھی تھی میرے گھر کے آنگن میں محبتوں کے کھلے ہوئے گلاب بھی دیکھتے آرزو کرتا ہے تمنا کرتا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تو اس وقت انتقال کر گئے تھے جب حضور شکم مادر میں تھے والدہ اس وقت انتقال کر گئے. عمر چھ سال تھی اب واقعی ریت کے ٹیلے ہیں مدینہ تل منورہ سے واپسی ہے حضرت آمنا حضرت ام ایمن اور حضور تین نفوس پہ مشتمل یہ قافلہ ہے دو اونٹ ہیں حضرت آمنہ کو بخار ہو گیا جان گئی کہ یہ میرا بخار جان لیوا ثابت ہوگا ام ایمن کو بلایا حضور کا ہاتھ پکڑ کے ان کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا ہم نے میرے اس بیٹے کو بحفاظت امیر قریش عبدالمطلب تک پہنچا دینا اور پھر اپنے بیٹے کو پاس بٹھایا سر پہ ہاتھ رکھا پیار کرنا چاہا اور کوئی باتیں کرنا چاہیں لیکن ضبط کے سارے پیمانے ٹوٹ گئے آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے بیوا ماں نے جب اپنے دلے یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا تو پھر عرب کی ریت کے ذرے بھی رونے لگے سیدہ آمنہ نے روتے ہوئے چند جملے کہے جو ابن ہشام نے محفوظ کیے کہ بیٹا ہر نئی چیز نے پرانی ہو جانے اور ہر باقی نے فنا ہو جانے میں بھی جا رہی ہوں وہ ذکری باک لیکن میرا ذکر نہیں مٹے گا وہ ولد تو تہرہ اس لیے کہ تیرے جیسا پاکیزہ بیٹا چھوڑ کے جا رہی جن ماؤں کے بیٹے اتنے اچھے ہوں ان ماؤں کا تذکرہ نہیں مٹا کرتا یہ جملے کہے اس کے بعد حضرت آمنہ نے آنکھیں بند کر لیں حضور علیہ السلام اپنی ماں کی کے جس پہ پھوٹ پھوٹ کے روئے ریت کے ٹیلے میں ماں کی تدفین کی اوپر مٹی انڈھیل دی آنسوں کا کیا کیا آج ہو بھی کیا سکتا تھا مدینہ تو رسول میں حضور کی والدہ فوت ہوتی تو آقا کریم کے لیے, ماں کے لیے کتنے صحابہ جنازے میں آتے کتنے لوگوں کا ہجوم ہوتا جنت سے فرشتے بھی پھول لے کر آتے لیکن آج نہ کوئی جنازے میں شامل ہے وہ کیا کسی نے کہا تجھے کن پھولوں سے ہم کفن دیں تو جدا ہی ایسے موسموں میں جب درختوں کے ہاتھ پھولوں سے خالی تھے حضور آنسوں کا چھڑکاؤ اور ام ایمن کے ساتھ بیٹھ گئے اور حضرت ام ایمن نے جناب عبد المطلب تک پہنچایا اور آٹھ سال کی عمر تھی کہ عبد رضی اللہ تعالیٰ کا بھی انتقال ہو گیا ابن حشام نے لکھا ہے جب امیر قریش کا جنازہ اٹھا تو پورا مکہ امڈ آیا اور ایک بچہ تھا جس کی عمر آٹھ سال ہوگی وہ کبھی اس دیوار سے لگ کے روتا تھا کبھی اس دیوار کے ساتھ لگ کے روتا تھا پھر ابی طالب کی سختیاں بھی جھیلی عام الحزن کا غم بھی کاٹا طائف کے بازاروں میں پتھر بھی کھائے پتے کھا کے بھی گزر اوقات ہوا مکے کے بازاروں میں اوجریاں بھی ڈالی جاتی رہیں کھدے ہوئے گڑوں کا سامنا بھی کڑا کیا بچھے ہوئے کانٹوں سے بھی گزرنا پڑا لیکن آج وہ وقت ہے کہ اللہ نے حکم صادر کر دیا پتھر مارنے والے سن لیں کانٹے بچھانے والے سن لیں را میں گڑے کھودنے والے سن لے میرے نبی کی آواز سے اب تو آواز بھی اونچی نہ ہونے پائے عمر کا سرمایا ضائع کر دوں گا تمہارے نامے اعمال میں ایک نیکی بھی نہیں رہے گی اگر نبی سے ملنا چاہتے ہو ڈائریکٹ نہ آ جاؤ پہلے گھر جاؤ پھر کوئی چیز لو پھر بازار جاؤ کوئی فقیر ڈھونڈو اس کو صدقہ کرو پھر میرے نبی کی چوکھٹ پہ آؤ تمہیں پتہ چلے کس چوکھٹ پہ آ رہے ہیں ادب کے زابطے سکھائے خبردار نبی کے دروازے پہ اونچی आवाजें نہ لگانا بلکہ نبی کی چوکھٹ پہ آ کے بیٹھ جاؤ نبی اپنی مرضی سے آئے تو اپنے دل کی حاجت کہہ لو قرآن اتر چکا ہے. عدب کی آیتیں نازل ہو چکی ہیں آقا کریم گھر سے نکلے صحابہ عدب سے کھڑے ہو گئے حضور کی نظر پیچھے پلٹ کے چھ سال کی عمر میں اب سال کی ریت کے ٹیلوں میں گردش کرنے لگی اور پھر آقا نے روتے روتے فرمایا کاش آج میری ماں زندہ ہوتی اور میں لوگوں کو نماز شاپ پڑھا رہا ہوتا اور اس میں سدا فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا پھر میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آ جاتا میری ماں دروازے کی چلم کو سرکا کے کہتی ابنی محمد میرے بیٹے محمد میری بات سنو فرما لوگوں میں اپنی نماز توڑ کے پہلے ماں کی بات کو سن لیتا یہ ماں ہے جس کی محبت کو مصطفیٰ کریم نے بھی محسوس کیا ہے اونچی مستندوں پہ بیٹھنے کا وہ مزہ نہیں جو ماں کے قدموں میں بیٹھنے کا مزہ ہے اور وہ کیا کہا تھا خورشید گیلانی نے وہ کہتا ہے کہ فائیو سٹار ہوٹلوں میں کھانا کھانے میں وہ لطف کہاں جو چولہے پہ پاس بیٹھ کے ماں کے ہاتھوں سے پکی ہوئی چپاتیاں کھانے میں مزہ ہے اور آلی جناب حضرت صاحب اور آلہ اور بھاری اور بھرکم لفظ سننے میں اور گارڈ آف آنر کا معائنہ کرنے میں وہ لذت کہاں ہے جو ماں کے اوئے ببلو کہنے کے اندر رکھا گیا ہے ماں جب بولتی ہے تو اس کے لہجے میں جبریل بولتا ہے ماں جب مسکرا کے دیکھ لیتی ہے تو لگتا ہے جنت کی ساری کلیاں کھل اٹھی ہیں ایک شخص نے سین حرم میں اپنی ماں کو اپنے کندھوں پہ سوار کرا کے طباف کروایا اور پھر حضور کی خدمت کے پاس میں حاضر ہوا عرض کی حضور میں نے کہ اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے تو تو کہا ایک مسکراہٹ کا بدل نہیں دے سکا ماں جب مسکراتی ہے تو اس کے لہجے میں اتنی مٹاس ہوتی ہے میں کہتا ہوں ساری دنیا کے شہد نچوڑ دیے جائیں اتنی محبت پیدا نہیں ہوتی جتنی محبت ماں کے لہجے میں ہے جب وہ بیٹے کو او ببلو او مٹھو کہ پکارتی ہے اے اے بیٹا کہ پکارتی ہے آواز دیتی ہے تو ماں کے لہجے کے اندر وہ رس گل رہا ہوتا ہے کہ ہورے بھی آفرین آفرین کر رہی ہوتی ہیں ماؤ کے بے ادب ہاتھ جوڑ کے ماؤ سے معافی مانگ لیں کے گستاخ ہاتھ جوڑ کے باپ سے معافی مانگ لے یہ سرمایہ زندگی میں نہیں ملے گا عموماً قدر نعمت زوال نعمت کے بعد ہوتی ہے آؤ ماں باپ کی قدر کو پہچانے اور اللہ کی رحمتوں کو لوٹیں علامہ اقبال کی جب والدہ فوت ہوئی تو وہ پھوٹ پھوٹ کے روئے جوان ہونے کے باوجود ان کی آنکھوں سے آنسو نہیں تھمتے تھے اور پھر روتے روتے کہتے تھے آ تن میں ہوگا اب کس کو میرا انتظار کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار آرزو لے کے تری خاک کے تربت میں آؤں گا اب دعائے نیم شب میں کس کو میں یاد آؤں گا کون پچھلے پہر اٹھ کے دعا کرے گا ماں ہی دعا کرتی ہے ماں کے جب ہاتھ اٹھ جاتے ہیں تو اجابت کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں ماں جب بولتی ہے اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتی ہے اللہ رحمت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے اور قریب کے ماں کی فریاد کو سنتا ہے ماں کی دعا جو اولاد کے حق میں ہے مظلوم کی دعا اور مسافر کی دعا حدیث میں آتا ہے یہ تین دعائیں ایسی ہیں جو رد نہیں ہوتی تو ماں کی دعائیں لیں ان کی خدمت کریں اور والدین کی رضا چاہیں اللہ مجھے آپ کو توفیق کے عمل نصیب فرمائے وآخر